یہاں سے بنی اسرائیل کی جو بحث چلی تھی یہ آپ کو کل لکھوا دیا تھا اس کے بعد اچھا اب یہاں پر آ رہا ہے خاتمہ اور اس بحث کو کر رہے ہیں مکمل جو آپ سے عرض کیا تھا کہ دس رکوع آگے مسلسل آئیں گے بنی اسرائیل کے حالات پہ اب یہ آخری رکوع میں آ رہے ہیں ہم اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کو مکمل کیا ہے پانچ چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ ان پانچوں میں شکوا شکایت ہے اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ لوگ یہ یہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ وکالو لئیت خل اور کہتے ہیں کون کہتا ہے یہ, یہ ابھی آگے چل کے آپ کو ہی بتا دیں گے لئیت خل الجنا جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ مگر من کانا جو کوئی تھا ہودن یہودی او نہ یا نسرانی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی تھا اور وہ جو نصرانی تھا آیت کا ترجمہ یہ جو او ہے نا اس کا مطلب ہے یا کہ جو یہودی تھا یا عیسائی تھا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ کالو لنت اللہ منکانا ہن اور کہتے ہیں یہودی کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جائے گا جو یہودی تھا ایک وہ کالو لنت اللہ منکانا نسارا اور کہتے ہیں کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو نصارہ نسرانی تھا فکرے دو تھے اللہ تعالی نے اختصار کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے آخر میں صرف دو لفظوں میں فکرا پورا کر دیا کہ ایک لفظ میں کہ او نصار۔ دعوے دو ہیں کہ یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں عیسائی کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یہ تو تھا ان, کی ان کا قول اور اللہ تعالی کو ایسا ناگوار گزرا ہے کہ حق تعالیٰ شاہ نے اس کا جواب دیا پر میں تل کا امان یہ اور یہ ان کی خواہشات ہیں آرزویں امانی کا لفظ یہ پہلے گزرا تھا وہاں آپ سے ارض کیا تھا کہ امانی جمع ہے کس کی امانی <تصفح> اونچا بولو امنیہ امنیا کی جمع امانی ٹھیک ہے امانت کہاں سے آیا دل کا امانی کیوں یہ ہے جو ان کی خواہشات ہیں یہ ہیں جو ان کی محض تمنائیں ہیں آرزویں کل آپ فرما دیجیے ہاتھو برہانکم اپنی دلیل لاؤ ان کن تم ساد اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ امام راضی احمد اللہ علیہ نے اس سے بڑا اچھا ایک اصول ثابت کیا ہے تو فلسفی نا تو اس لیے وہ فلسفے کی باتیں زیادہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوی چاہے کسی چیز کی نفی کا ہو نگیٹو ہو اور چاہے کسی چیز کے اسبات کا ہو یعنی پازیٹیو ہو وہ کہتے ہیں دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے باقی اصل کام یہ ہے کہ دلیل لاؤ کس دلیل کی بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے اور تم کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہو کہ صرف عیسائی جائیں گے تل مانی یوں یہ صرف خواہشات ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں